پھر جسے بردا نہ ملے تو لگاتار دو معونی کے روزے قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں پھر جسے روزے بھی نہ ہو سکیں تو ساٹھ مسکنوہے کا پیگ بیرنا یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر آمان رکھو اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے